سبق ہفتم کلی اور جزی کی بحث مفہوم یعنی جو شہر ذہن میں آتی ہے کہ دو قسمیں ہیں کلی جزئی کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے جیسے آدمی کے زید عمر بکر وغیرہ ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے کلّی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں جیسے آدمی کے افراد و جزیات زید امر بکر وغیرہ ہیں اور حیوان کے جزیات انسان بکری بیل وغیرہ ہیں اچھا بھائی آج ہم کلی اور جزی کے بارے میں پڑھیں گے بھائی دیکھیے میں مختلف چیزوں کے نام لیتا ہوں آپ کے ذہن میں ان کی صورت اور ان کی پہچان آتی جائے گی کتاب قلم مدرسہ مسجد زید عمر بکر دیوار درخت سکول, سڑک راستہ انسان بیل بکری وغیرہ دیکھیے میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں اس کی صورت اور اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے. اور مثلا زید اور عمر آپ کے دوست, دوست ہیں ان کا نام ہے تو جن جن چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں ان کی صورت اور پہچان آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہے تو یہ جو ہمارے ذہن میں کسی چیز کی صورت اور پہچان آتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مفہوم اور معنی دیکھو ان چیزوں کا معنی آپ کے ذہن میں آتا جا رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا ہر ہر لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں آ رہا تھا تو یہ جو ذہن میں آ رہا تھا یہ کیا ہے مفہوم اور مانا بولے بھائی زبان سے دوہرائی اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم اور معنی تو جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں بھائی مفہوم فہم سے ہے نا جو ہمیں سمجھ میں آیا مفہوم اور یاد رکھیے یہ جو مفہوم ہے یہ اگر ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ چیز پر وہ نہ بولا جا سکے تو اس کو جزئی کہتے ہیں مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا توجہ ہے سبق کی طرف مفہوم وہ معنی جو آپ کے ذہن میں آیا تو وہ مفہوم اگر کئی چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں کلّی مفہوم دہراؤ زبان سے مفہوم اگر اگر کئی چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں پھر دہرائے مفہوم اگر کئی چیزوں پر بولا جا سکے تو اس کو کلّی کہتے ہیں اور اگر وہ صرف ایک ہی چیز پر بولا جائے زیادہ پر نہ بولا جا سکے تو پھر اس کو جزی کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہو کلی وہ ہے جو کئی افراد پر بولا جا سکے اور جزئی وہ ہے جو ایک سے زیادہ پر نہ بولا جا سکے بات سمجھ میں آگئے کلی لفظ یاد رکھیے لفظ عربی ہے کلی یون کلّی یون تو وقف کرتے ہیں آخر میں کلی پڑھتے ہیں اسی طرح دوسرا لفظ ہے جز اس کو کیا پڑھتے ہیں جزئی تو کلی کون سا مفہوم ہے جو کئی چیزوں پر بولا جا سکے اور جزئی کون سا مفہوم ہے جو ایک ہی چیز پر بولا جا سکے زیادہ پر نہ بولا جا سکے مثلا میں نے کہا درخت تو ایک مانا آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے درخت کسے کہتے ہیں آپ بتائیے یہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا یہ کلی ہے یا جزی ہے ایک اس طرف درخت ہے ایک دوسری طرف ہے ایک تیسری طرف ہے ایک چوتھی طرف ایک درخت ہے ہر ایک کیا ہے یہ بھی درخت ہے وہ بھی درخت ہے وہ بھی درخت ہے تو کئی چیزوں پر وہ مفہوم صادق آ رہا ہے کہ نہیں صادق آ رہا لہذا یہ کیا ہوا کلی ہوا تو کلی وہ مفہوم ہے جو کئی چیزوں پر صادق آئے جو کئی چیزوں پر بولا جائے اور مجھے بتائیے کتاب کلی ہے جزوی ہے کلی ہے یہ میرے سامنے جو ہے یہ بھی کتاب آپ کے سامنے جو ہے یہ بھی کتاب تو ہر طالب علم کے سامنے دیکھو کتاب موجود ہے ہر ایک پر کتاب کا لفظ صادق آ رہا ہے تو معلوم ہوا کتاب کیا ہے کلی اسی طرح قلم کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی کلی ہے بھائی جو بھی لکھنے والے قلم مختلف شکلوں کے ہوں ہر ایک کو ہم کہیں گے یہ قلم ہے اور بتائیے مجھے انسان یہ بھی کلی ہے زید بھی انسان عمر بھی انسان بکر بھی انسان ایک طالب بھی یہ بھی انسان دوسرا بھی انسان تو ہر ایک کیا ہے انسان تو انسان بھی کیا ہے کلے جبکہ بعض مفہوم ایسے ہوتے ہیں جو کئی افراد پر نہیں بولے جا سکتے وہ صرف ایک ہی متعین پر بولے جاتے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے زید اب یہ زید جیسے ہی میں نے کہا اس کی فوراً پہچان آپ کے ذہن میں آگئی اب بتائیے یہ زید کلی کل ہے یا جزی ہے ملی ملی. یہ جزی ہے یہ زید ایک ہی ذات پر بولا جا رہا ہے اور ایک سے زیادہ پر یہ نہیں بولا جا رہا اسی طرح مجھے بتائیے لاہور لاہور کی بادشاہی مسجد جی کلی ہے یہ جزی ہے یہ بھی جزی ہے یہ صرف لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اسی پر بولا جا رہا بولا جا سکتا ہے اور مثال دیکھ لیں شاہ فیصل مسجد کلی ہے یا جزی ہے یہ جزی ہے بھائی شاہ فیصل مسجد ایک ہی ہے اس کا نام ہے اور مسجدوں پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا اور مثال مجھے بتائیے بھائی مثلا تاج محل کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی جزی ہے شاہ باش اسی طرح ہمارا یہ مدرسہ جامعہ محمد موسیٰ البازی کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی جزی ہے شاباش یہ صرف اسی مدرسے پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے اور کسی مدرسے پر نہیں اور مثال بتائیے مثلا گائے یہ کلی ہے جو بھی حیوان ہوگا گائے کی نسل کا اس مادہ اس کو کیا کہیں گے گائے ہی کہیں گے بھائی اسی طرح بکری یہ بھی کیا ہے کلی ہے تو کلی اور جزی کا معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کلّی کسے کہتے ہیں یاد رکھیے کلی بھی مفہوم کا نام ہے جزی بھی مفہوم کا وہ جو خارج میں ہمیں مثلا یہ کتاب جو پڑی ہوئی ہے یہ کتاب نہیں کلی کتاب نہیں وہ جو مفہوم ذہن میں آیا وہ کیا ہے <سؤال> وہ کلی <سؤال> ہے بات سمجھ میں آ گئی بھائی وہ مفہوم بھائی اور جزی ہاں تو کلی اور جزی یہ مفہوم کا نام ہے بھائی اور اس میں پھر آپ غور کریں گے کہ یہ مفہوم ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا اگر ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے کلی جزی. اور اگر ایک سے زیادہ چیزوں پر وہ نہیں بولا جا سکتا تو وہ جی ہے بھائی. اب مجھے بتائیے بھائی دیکھیے سورج کو آپ جانتے. سورج کسے کہتے آسمان پر چمکنے والا ایک گول روشن جسم ہے جس کے نکلنے سے دن ہو جاتا ہے اب مجھے بتائیے سورج کلی ہے یا جزی ہے جزی. جی جزی. جزی بولیے یہ کیا ہے क्यों کیوں کوئی اور سورج ہے نہیں بھائی یاد رکھیے سورج کلی ہے کلی ہے جوزی نہیں سورج کے میں نے بتایا کسے کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا کسے کہتے ہیں سورج آسمان پر چمکنے والا ایک روشن گول جسم اس کو کیا کہتے ہیں سورج جس کے طلو ہونے سے دن ہو جاتا ہے توجہ ہے پھر دوہراؤ سورج کسے کہتے ہیں آسمان پر چمکنے والا ایک گول جسم جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سورج اگر ایسا ہی ایک اور جسم ہوتا جو گول چمکدار ہوتا اور اس کے طلوع ہونے سے کیا ہوتا دن تو اس کو بھی کیا کہتے سورج ہی کہتے ہیں سی بات ہے وہ بھی کیا ہے آسمان پر دیکھو تاریخ اس پر صادق آ ہے نہیں آسمان پر چمکنے والا گول جسم جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا دیکھو اس پر بھی صادق آتا ہے سورج اگرچہ ایک آپ نے سورج سمجھ میں آگے ہاں اس سے پہلے یاد رکھیے افراد اور جزیات کو ذرا سمجھ لیں پھر مزید میں وضاحت کر دیتا ہوں کلی اور جزی سمجھ گیا اچھی طرح کلی وہ مفہوم جو کثرین پر صادق ہے جو زیادہ پر صادق ہے اور جزی وہ مفہوم جو کثیر پر صادق نہ آئے زیادہ پر صادق نہ آئے اچھا یاد رکھیے کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے ان کو کلی کے افراد اور جوزیات کہتے ہیں کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے کلی خود تو مفہوم کا نام ہے نا کلّی کلی کا خارج میں باہر وجود نہیں ہوتا یہ ذہن میں ہے کیونکہ یہ معنی کا نام ہے مفہوم کا نام ہے اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے باہر نہیں بھائی تو ذہن میں ہوتا ہے ذہن میں آپ اس مفہوم پر غور کریں کہ یہ مفہوم کثیرین پر بولا جا سکتا ہے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے یا بولا نہیں اور جن جن چیزوں پر بولا جاتا ہے ان کو کلی کے افراد کہتے ہیں مثلا آپ سارے انسان ہیں اور انسان کیا ہے کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے انسان کیا ہے کلی ہے تو آپ میں سے یہ بھی انسان کا فرد ہوا کیا ہوا فرد یوں کو یہ انسان کی جزی ہوا توجہ ہے آپ کا یہ ساتھی کیا ہے انسان ہے تو یہ اس کو کیا کہیں گے انسان کا فرد ہے یا کیا کہیں گے یہ انسان کے جز دوسرا ساتھی یہ بھی کیا ہے انسان کا فرد ہے انسان کے جزی تیسرا ساتھی وہ بھی کیا ہے انسان کا فرد ہے انسان کی جزی ہے اور فرد کی جماعتی ہے افراد تو گویا آپ سب انسان کے افراد ہے انسان ایک ہے اور آپ سب اس کے افراد ہے آپ سب اس اور جزی, جزی کی جماعتی ہے جزیات تو آپ ان سب انسان کے جزیات ہیں مم. کلی کے جو افراد خارج میں پائے جاتے ہیں جن پر کلی بولا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے مم. جزیات مم. تو آپ سب کیا ہے انسان کے افراد اور انسان کے مم. جزیات ہیں آپ سے کوئی پوچھے انسان کے کچھ افراد مجھے بتاؤ آپ کہیں گے یہ جتنے طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہیں انسان کے افراد یا آپ کہیں گے یہ سب انسان کے جزیا یا آپ کہیں گے زید عمر بکر خالد وغیرہ یہ سب کیا ہے انسان کے افراد ہیں بھائی تو کلی توجہ ہے کلّی کس چیز کا نام مفہوم کا نام اور کلّی کا وہ مفہوم ہے جو کئی چیزوں پر بولا جا سکتا ہو اور جن جن چیزوں پر وہ بولا جاتا ہو ان کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے جوزیات کہتے ہیں بھائی جزیات جبکہ اس کے مقابلے میں جو جوزی تھا کلی کے مقابلے میں جو جوزی آیا تھا کلی تو وہ مفہوم تھا جو زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے البتہ جوزی وہ مفہوم ہے جو زیادہ چیزوں پر نہ بولا جا سکے یعنی ایک متعین چیز پر سادق ہے جیسے میں نے مثال ذکر کرتی زیب آپ کا ایک ساتھی ہے عبداللہ دوسرا ساتھی ہے عبدالرحمن تو یہ سب کیا ہے یہ جوزی ہیں یہ کیا ہے جوزی ہیں اور یہاں شرکت نہیں ہو سکتی یعنی یہ نام اوروں پر نہیں بولا جا سکتا ایک ایک متعین پر ہی بولا جائے گا اب بات چل رہی تھی سورج کی تو پھر دوہرائیے ذرا پھر دوہرائیے بھائی جزی کلّی کسے کہتے ہیں وہ مفہوم جو کئی چیزوں پر بولا جا سکے جو زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں کلی میں نے آپ سے پوچھا کہ سورج کلی ہے یا جزی آپ نے کہا تھا جزی ہے کیونکہ سورج کیا ہے آپ کے ذہن میں آیا سورج تو ایک ہی ہے ایک ہی چیز پر بولا جا سکتا ہے تو آپ نے یاد رکھیے افراد کو نہیں دیکھنا افراد کو یہ جو باہر آپ کو نظر آتا ہے سورج یہ یہ کلی ہے یا جزی ہے یا کلی اور جزی وہ ہے جو ذہن میں ہے کلی اور جزی تو ذہن میں ہوتا ہے وہ تو مفہوم کا نام ہے یہ جو خارج میں موجود ہے باہر یہ کیا ہے یہ فرد ہے یہ کیا ہے فرد ہے اب آپ کے ذہن میں میں نے بتایا سورج مسلح سورج کا کیا معنی میں نے بیان کیا وہ آسمان پر روشن چمکدار گول جسم جس کے طلوع ہونے سے دن ہو جاتا ہے میں نے یہ تاریخ کی یہ تاریخ ذہن میں ہے اب یہ جو ایک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے آسمان پر چمکنے والا روشن جسم جس کے طلوع ہونے سے دن یہ تاریخ اس پر صادق آ رہی ہے تو یہ کیا ہے سورج اگر ایسا ہی ایک اور فرد ہوتا اس وقت تو ایک فرد ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور فرد ہوتا ایسا ہی ایک اور روشن جسم ہوتا گول جو چمکدار بھی ہوتا اور اس کے طلوع ہونے سے بھی کیا ہوتا دن تو اس کو بھی کیا کہتے سورج ایک تیسرا ہوتا روشن چمکدار گول جسم جو آسمان پر چمک رہا ہے اور اس کے طلوع ہونے سے کیا ہوتا ہے دیکھ اس کو بھی کیا کہتے سورج کہتے چوتھا ہوتا اس کو بھی سورج کہتے معلوم ہوا سورج کلی ہے یا جزی ہے معلوم ہوا سورج کلی ہے سورج کیا ہے ہاں البتہ اس کا فرد ایک ہی پایا جاتا ہے انسان کے تو بہت سارے سینکڑوں ہزاروں بلکہ کروڑ اربوں افراد ہے دنیا کے اندر توجہ ہے انسان کے کتنے افراد ہیں دنیا میں اربوں افراد ہیں بھائی اربوں افراد چھ سات سات ارب یا اس سے بھی زیادہ انسان ہیں دنیا میں تو یہ سب انسان کے افراد ہیں تو انسان ایسی کلی ہے جس کے اربوں افراد ہیں دنیا میں اور سورج ایک ایسی کلی ہے جس کا ایک ہی فرد ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور ہوتا وہ بھی کیا ہوتا سورج اگر ایک تیسرا ہوتا وہ بھی کیا ہوتا سور تو افراد کلی جو ہے افراد کے اعتبار سے نہیں آپ نے طے کرنا کہ ایک چیز ایک ہے لہٰذا یہ ایک چیز زیادہ ہے تو وہ کیا ہے کلی ہے بلکہ کلی اور جزی مفہوم کے اعتبار سے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مفہوم ایک ہی چیز پر بولا جا سکتا ہے یا ایک سے زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلی ہے یا جزی ہے دوسری مثال چاند بھائی چاند چاند چاند کسے کہتے ہیں ना رات کے وقت آسمان پر چمکنے والا روشن گول جسم تو بتائیے چاند کلی ہے یا جزی شاہ کلی ہے اگرچہ فرد ایک ہی ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور گول روشن جسم ہوتا اور رات کو آسمان پر ہمیں نظر آتا اس کو بھی کیا کہتے چاند ہی کہتے ایک تیسرا ہوتا اس کو بھی کیا کہتے چاند تو دیکھا کلی اور جزی کا پتہ افراد سے نہیں آپ نے لگانا افراد کو نہیں دیکھنا آپ نے اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنا ہے کہ یہ مفہوم زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا یہ تو مثال کی سورج اور چاند جن کا ایک ایک فرد تھا بعض اوقات ہوگی کلی اور اس کا ایک بھی فرد آپ کو نہیں ملے گا مثلا جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے ہاشیے میں سونے کا پہاڑ پورا پہاڑ کس کا بنا ہو سانے سونے سانے کا آمی. تو سونے کا پہاڑ یہ کلّی ہے یا جو مجھے یہ بتائیے جی ظاہر سی بات ہے کلو ہے ایک طرف ایک پہاڑ ہوتا سونے کا اس کو بھی آپ کیا کہتے سونے کا پہاڑ. سونے سونے پہاڑ دوسری طرف ایک اور بالکل ویسا ہی ہوتا اس کو بھی آپ کیا کہتے آمی. سونے آمی. کا پہاڑ تیسری طرف ایک اور سونے کا پہاڑ ہوتا اس کو بھی کیا کہتے تو دیکھو سونے کا پہاڑ یہ کلی ہے لیکن خارج میں اس کا ایک بھی فرد نہیں ہے تو آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا بلکہ کلی اور جزی ہونے کا فیصلہ کس کے ذریعے کریں گے مفہوم اور معنی کے ذریعے کریں گے اسی طرح ہے واجب الوجود بھائی واجب الوجود واجب الوجود اللہ کی ذات ہے بھائی واجب الوجود دیکھو نام سے پتہ چل رہا ہے واجب کا مانا ہوتا ہے لازم ضروری ضروری واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو ہمیشہ سے ہو مانا سمجھ میں آ رہا ہے واجب الوجود وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو خود بخود ہو اور جس کا ہونا ضروری ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو بھئی کیونکہ واجب الوجود نہ مانا سے پتہ چل رہا ہے جس کا وجود واجب ہے لازم ہے جس کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات نہ ہو بھئی تو واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا میں نے کیا معنی بیان کیا دوہراؤ بھائی زبان سے دوہراؤ واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا ضروری, ضروری ہے جو خود بخود ہو اور جو ہمیشہ سے تو واجب الوجود وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو خود بخود ہو اور بھائی باقی چیزیں ہیں نا باقی چیزوں کو تو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے یہ دنیا کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورج چاند ستارے پہاڑ میدان زمین آسمان فرشتے انسان جنات حیوانات ان سب کو کس نے پیدا فرمایا مم. اللہ نے پیدا فرمایا اور ان چیزوں کا وجود پہلے نہیں تھا پھر اللہ نے پیدا فرمایا تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں ممکن الوجود کیا کہتے ہیں ممکن مم. مم. الوجود کہتے ہیں کہ جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ نے بنا دی بنا دی اگر اللہ نہ بھی بناتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا بھائی تو یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ جو مخلوق ہیں ساری ان کو کیا کہتے ہیں ممکن الوجود اور جبکہ اللہ کی ذات کیا ہے واجب الوجود تو جو ممکن الوجود ہیں وہ ہیں جن کو جن کا دیکھو دیکھو وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں خود بخود نہیں ہیں بلکہ کس نے پیدا فرمایا اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کا ہونا نہ ہونا کیا ہے برابر مم. ہے یعنی ان کا ہونا ضروری مم. نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں واجب الوجود مم. ہے واجب الوجود اللہ کی ذات ہے جس کا ہونا مم. ضروری مم. ہے اور جو خود بخود ہے اور جو ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے اگر اللہ کی ذات نہ ہو تو یہ باقی چیزیں کہاں سے پیدا ہو گئیں بھائی برال واجب الوجود اور بحث میں تفصیل میں میں جاتا وہ آپ اگلی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ, کیا؟ وہ کیا کہلاتی ہیں ممکن الوجود وہ کیا کہلاتی ہیں ممکن الوجود یہ یوں کہیں وہ ممکنات ہیں وہ کیا ہیں ممکنات اور اللہ کی ذات کیا ہے واجب الوجود اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری جو خود بخود ہو اور ہمیشہ سے ہو ہمیشہ سے, سے ہو اب مجھے بتائیے توجہ سے واجب الوجود یہ کلی ہے یا جزی ہے جی مفہوم پہ غور کریں وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہو وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو وہ ذات جو خود بخود ہو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو جو کلی. جی کلی. یاد رکھیے یہ کلی ہے یہ کیا ہے کلی. یہ مفہوم کلی ہے ہم تو کہتے ہیں اس کائنات کی خالق ایک ہی ذات ہے ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہیں بھائی اور وہ واجب الوجود ہیں جبکہ اور مذہبوں والوں کو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں وہ ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو دیکھا اسی واجب الوجود کو انہوں نے کئیوں پر صادق کر دیا کہ یہ بھی واجب الوجود دوسری چیز یہ بھی واجب الوجود تیسری چیز, چیز یہ بھی کیا ہے واجب الوجود تو معلوم ہو واجب الوجود کلّی ہے جب بھی وہ کئی چیزوں پر بول رہے ہیں کئی ذاتوں پر بول رہے ہیں جو کلی ہے نا کلی عقل بتلا دیتی ہے کہ یہ کئی چیزوں پر بولا جا سکتا ہے اور جو جزی ہوتا ہے عقل ہی بتلا دیتی ہے یہ ایک سے زیادہ چیزوں پر نہیں بولا جا سکتا تو جب وہ ایک سے زیادہ پر بول رہے ہیں معلوم ہو عقل کیا بتلا رہی ہے کہ واجب الوجود کیا ہے کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے جب ہی تو وہ ایک سے زیادہ پر اس کو صادق کر رہے ہیں بھائی ایک سے زیادہ پر بول رہے ہیں تو واجب الوجود کیا ہے کلی ہے تو لہذا لہذا آپ نے مفہوم پر غور کرنا ہے کہ افراد کو نہیں دیکھنا افراد کو نہیں دیکھنا تو جیسے یہ واجب الوجود ہمارا عقیدہ کیا واجب الوجود تو ٹھیک ہے کلی ہے لیکن خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے لیکن دوسرے مذہبوں والے مانتے یا ہی نہیں مانتے معلوم ہو واجب الوجود کیا ہے کلی ہے جبھی وہ ایک سے زیادہ مانتے ہیں اگر واجب الوجود کلی نہ ہوتا تو ان کی عقل خود ہی انہیں کہہ دیتی یہ تو ایک سے زیادہ پر بولا ہی نہیں جا سکتا ہاں لفظ اللہ یہ جزی ہے یہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جیسے آپ میں سے کسی کا نام زید امر بکر ہوتا ہے اسی طرح وہ ذات جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے اس نظام کو چلانے والی ہے اس ذات کا نام اللہ ہے بھائی اللہ اور اللہ کیا ہے جزی ہے بھائی نام ہو گیا نا نام جیسے زید کیا تھا جوزی تھا جزی او او او او اللہ بھی کیا ہے جزی, جزی, جزی ہے بھائی یہاں شرکت نہیں ہو سکتی اسی لیے کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے کس کے اللہ کے اللہ کے لفظ اللہ ذکر کیا گیا بھائی اللہ کیا ہے جوزی ہے ملی ملی اس میں شرکت ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی لحاظ سے تو ہر اعتبار سے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا بھائی بات سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کلی اور جزی ہونے کا فیصلہ کس کے ذریعے آپ کریں گے مفہوم, مفہوم ملی ملی میں کیونکہ کلی اور جوزی مفہوم ہوتے ہیں تو آپ نے مفہوم میں غور کرنا ہے افراد کو نہیں دیکھنا بعض اوقات کلی کے افراد سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں تک پہنچے ہوں گے جیسے انسان کے افراد انسان کی تعداد اربوں میں ہے بھائی اسی طرح مجھے بتائیے بھائی ستارہ یہ کیا ہے کلی ہے یا جوزی کلی ہے اور ستارے بھی دیکھو آپ دیکھتے ہیں کروڑوں اربوں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بھائی اور بعض اوقات کلی کے افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں جیسے زمینیں سات ہیں آسمان کیا ہیں سات اب بتائیے زمین جلو یہ کلی ہے یا جزی یہ کلی ہے اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سات زمینیں ہیں ایک ہے وہ بھی کیا زمین دوسری ہے وہ بھی کیا زمین تیسری ہے وہ بھی کیا زمین دیکھو کئی اسی طرح آسمان بھی سات ہیں تو آسمان بھی کیا ہوا کلّی ہوا پہلا وہ بھی آسمان دوسرا وہ بھی آسمان تیسرا وہ بھی آسمان ہے تو دیکھو زمینیں اب پہلی قسم کلّی کی کیا تھی جس کے افراد بے شمار ہیں تعداد کا انتظت ہی نہیں ہے اللہ ہی جانتے ہیں بھائی جیسے انسان اور ستارے اور دوسری قسم کلی کی وہ ہے کہ جس کے افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں جیسے سا زمینے اور ساتھ آسمان تو جو بھی ہیں بہرحال تھوڑے سے ہوں تعداد کا پتا ہو تو وہاں افراد تھوڑے ہو گئے لیکن ہے کلی ہی اور بعض اوقات کلی کا فرد ایک ہی ہوتا ہے اور اور فرد بھی پائے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اور ملے نہیں جیسے سورج اور چاند سورج اور چاند بھی کیا ہے گلی ہیں لیکن کتنے افراد ان کے ہمیں ملے ہیں ایک ایک فرد ملا ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی سورج دوسرا دیکھا ہی نہیں اور چاند ہم نے دیکھا ہی نہیں ہاں اور پائے جا سکتے ہیں کہ نہیں پائے جا سکتے اور پائے ممکن ہے یا ناممکن ہے ممکن تو ہے سورج سمجھ میں آ لیکن ملا ہمیں ایک ہی فرد ہے اور ایک وہ کلی ہے کہ جس کا ایک ہی فرد ہے اور فرد پائے ہی نہیں جا سکتے جیسے واجب الوجود بھائی واجب الجب الوجود بھی کیا ہے کلی لیکن اس کا ایک ہی فرد ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور ممکن ہی نہیں بھائی ممکن ہی نہیں اور اسی طرح بعض اوقات کلی کا ایک بھی فرد نہیں ہمیں ملا ہوتا لیکن ہے وہ کلی جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کیا سونے کا پہاڑ اور مثال کوئی بنا لو کوئی بھی ایسی چیز جس کا وجود نہ ہو چاندی کا پہاڑ بھائی چاندی کا پہاڑ اور کوئی مثال دے دو بھائی ہیرے کا پہاڑ اور پہاڑ کو چھوڑ دیں کہ یہ اور چیز بول دیں چلیے بارہ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو کلی اور جوزی کا فیصلہ آپ نے افراد کو دیکھ کر نہیں کرنا بلکہ مفہوم اور معنی پہ غور کرنا ہے کہ مفہوم اور معنی زیادہ چیزوں پر صادق آتا ہے یا نہیں اگر زیادہ پر صادق آ سکتا ہے تو وہ کلی اور اگر زیادہ پر صادق نہیں آ سکتا تو وہ جوزی اب مجھے بتائیے زید کلی ہے یا جوزی جزی. جزی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ سورج تو ہم نے آپ نے سورج کو کیا بنا دیا کل آپ نے کہا سورج ہے تو ایک لیکن اگر ایک اور ایسا ہوتا اس کو بھی ہم کیا کہتے ایک تیسرا ہوتا اسے بھی کیا کہتے سورج کہتے تو اس طرح تو زید میں بھی ہو سکتا ہے ایک ہے زید ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم کیا کہتے بالکل ایسا ہی اس کو بھی ہم زید کہتے نہیں بھائی نہیں زید ایک اور ایسا ہوتا تو بھی اس کو پھر زید نہ کہتے آپ خود دیکھتے ہیں یا نہیں جڑواں بھائی دیکھیں جڑواں بھائی ان کا उन कपड़े کپڑے بھی انہوں نے ایک جیسے پہنے ہوتے ہیں بال بھی ایک جیسے چہرہ بھی ایک جیسا سب کچھ ایک جیسا ہے لیکن پھر بھی دونوں کے نام کیا ہوتے ہیں الگ, الگ الگ ہی ہوتے ہیں بھائی تو وہ الگ الگ تو یہ زید ایک آدمی کا نام زید ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور اس جیسی شکل و سورت کپڑے لباس بالوں چہرے والا آ جائے آپ اس کو بھی کیا کہیں گے زید نہیں نہیں اس کو زید نہیں کہیں گے اس کا اپنا الگ نام ہوگا تو جیسے دو جڑوا بھائی بالکل ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن والدین ایک کا نام اگر زید رکھتے ہیں تو دوسرے کا نام ہمر وغیرہ کچھ اور رکھتے ہیں زید ہی نہیں رکھتے اس کا نام بھائی تو جزی وہ ہے جس کے اندر شرکت نہ ہو سکے اب آئیے بھائی دیکھیے کتاب پر سبق ہفتم کلی اور جزی کی بحث مفہوم یعنی جو شہ ذہن میں آتی ہے دیکھو مفہوم کا مانا کر دیا مفہوم کسے کہتے ہیں جو شہ ذہن ہے مفہوم یعنی جو شہ ذہن میں آتی ہے کہ دو قسمیں ہیں کلی جزی کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے اس میں کیا ہو سکے بھائی جب وہی مفہوم کئی ایک سے زیادہ پر بولا جا رہا ہے تو شرکت آ گئی کہ نہیں آ ایک کے ساتھ دوسرا بھی شریک تیسرا بھی شریک چوتھا بھی شریک سب میں وہ مفہوم پایا جا رہا ہے تو کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق ہے صادق ہے یعنی ان پر بولا جائے کئی چیزوں پر بولا یعنی کئی چیزوں پر صادق ہے جیسے آدمی آدمی کلی ہے جزی ہے کلی ہے زید بھی آدمی عمر بھی آدمی بکر بھی آه. جیسے آدمی کے زید عمر بکر وغیرہ ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے کلی <ساک> جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں <ساک> جیسے آدمی کے افراد و جزیات زید عمر بکر وغیرہ ہیں اور حیوان کے جزیات بے حیوان انسان بھی حیوان ہے گائے بیل بکری ہاتھی شیر چیتا یہ سب بھی کیا ہیں حیوان ہیں تو یہ سب حیوان کے افراد اور حیوان کے جزیات ہیں بھائی اور حیوان کے جزیات انسان بکری بیل وغیرہ ہیں یعنی جن جن پر لفظ حیوان بولا جاتا ہے وہ سب اس کے جزیات ہیں اس کے افراد ہیں آگے آ گیا جزی بئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے یعنی ایک شہ معین پر سادقائے جیسے زید کے ایک خاص شخص کا نام ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ کلی جی کلّی اور جزی کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی. ہاں. اب آگے سوالات دیئے ہوئے ہیں وہ بھی حل کر لیتے ہیں سوالات مندرجہ ذیل اشیاء میں غور کر کے بتاؤ کہ کون کلّی ہے اور کون جوزی گھوڑا قلی. گھوڑا کیا قلی. ہے کلّی ہے بھائی بکری قلی. یہ بھی کلّی ہے بھائی میری بکری جولی. یہ جوزی ہے شاباش کیونکہ یہ متعین بکری پر بولا جا رہا ہے ہر بکری کو میری بکری نہیں کہہ سکتے شاباش زید کا غلام قلی. قلی. زید کا غلام جولی. جولی. جولی. جولی. جوزی جولی. ہے بھائی زید کا غلام امر کا غلام ہو اس کو کہیں گے یہ زید کا غلام ہے میرا غلام ہو اس کو کہیں گے یہ زید کا غلام ہے نہیں جو صرف زید کا غلام ہے اس پر کیا بولیں گے زید, زید, بل زید بل کا غلام وہ ایک مخصوص غلام جو ہے اسی وہی ہے بھائی سورج یہ کیا مجھے ہے مجھے یہ کلی ہے مجھے یہ سورج یہ اب دیکھو اشارہ ہو گیا متعین ہو گیا دوسرا سورج ہوا وہ یہ سورج تو نہیں ہوگا نا وہ تو دوسرا ہوگا تو یہ سورج کیا ہے یہ جو ہے آسمان کلی ہے شاباش لام مشدد ہے کلی اچھا آسمان کلی اور یہ آسمان یہ جزی متعین آسمان کی طرف اشارہ ہو گیا اب کوئی اور آسمان ہوا وہ یہ والا تو نہیں ہوگا وہ تو دوسرا ہوگا تو یہ آسمان جزی ہے سفید چادر سفید چادر سوزنید. غور کریں غور کریں سفید چادر کلی کلی جی شاہ اچھا باش کلّی ہے یہ بھی کیا ہے سفید چادر وہ بھی کیا ہے سفید چادر وہ ساتھ بھی کیا ہے سفید چادر ہر ایک پہ بولا جا رہا ہے کہ نہیں مفہوم پہ خود غور کریں اچھا سیاہ کرتا کلی کلی سیاہ کرتا یہ بھی کلی ہے بھائی ایک نے پہنا ہوا ہے سیاح وہ بھی سیاہ کرتا دوسرے نے پہنا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے سیاہ کورتا تو یہ کلی ہے ستارا یہ بھی کلی ہے شاباش دیوار یہ بھی کلی ہے یہ مسجد یہ شابش متعین مسجد تو یہ جو ہے یہ پانی یہ بھی شاباش جزی ہوا میرا قلم یہ بھی کیا ہے جزی شابش شابش ہاں اگر میری اوپر پھراؤ میری بکری یہ کیا ہے یہ جزی ہے لیکن اگر میری چار پانچ بکریاں ہیں پھر یہی میری بکری کیا بن جائے گا کلی کیونکہ ایک وہ بھی کیا ہے میری بکری دوسری بھی کیا ہے میری بکری تیسری بھی کیا ہے میری بکری نام تو نہیں ہے نا نام میں تو شرکت ہو ہی نہیں سکتی یہ تو ویسے لفظ ہے لیکن اگر ایک ہی بکری ہے تو وہ کیا ہے جزی اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو کلی بن جائے اسی طرح زید کا غلام اگر ایک ہے تو جی اگر ایک سے زیادہ ہو گئے وہ وہ کلی کیونکہ پھر ہر ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی زید کا غلام یہ بھی زیب کا غلام ہاں یہ سورج یہ آسمان یہ اسی طرح یہ, یہ تو جزی ہی رہیں گے اچھا یہ مسجد یہ پانی یہ بھی جزی ہی رہیں گے یہ نہیں بدل سکتے ہاں میرا قلم یہ کیا ہے جزی لیکن اگر میرے پاس کہیں قلم ہوئے تو یہ کلّی بن جائے گا کیونکہ اے پہلا وہ بھی میرا قلم دوسرا بھی میرا قلم تیسرا بھی میرا قلم تو سب پر بولا جا رہا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اچھا بھائی شروع سے بھی دو ایک دو چیزیں مختصر کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ تکرار چلتا رہے گئی اور انشاءاللہ اللہ اس طرح اگر ہم چلتے رہے تو سال کے آخر تک آپ بہترین منطقی بن جائیں گے جی مجھے بتائیے علم کسے کہتے ہیں کسی میں آیا کی آیا جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم آلا. ہے اور پھر آپ نے پڑھا اس علم کی کتنی قسمیں ہیں جو جو جو دو قسمیں ہیں ایک تصور اور ایک تصدیق بھائی تصور اور تصدیق میں فرق کیا تھا کہ تصدیق میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات ہوگا یا نفی زید کھڑا ہے یہ کیا ہے تصدیق یا زید کھڑا نہیں ہے یہ بھی کیا ہے تصدیق یعنی اس میں بات پوری ہوگی تو دیکھو زید کھڑا ہے زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا اور یا زید کھڑا نہیں ہے اس میں زید سے کھڑے ہونے کی نفی کی تو تصدیق میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات ہوگا یہ دوسری چیز کی نفی ہوگی جب کہ تصور میں ایسا نہیں ہوگا اور نیز میں نے مزید تفصیل بھی بتلائی تھی کہ تصور کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں بھائی ایک تو یہ کہ ایک ہی چیز ہو وہ بھی کیا ہے تصور دوسری صورت کئی چیزیں ہیں لیکن بات پوری نہیں جیسے زید عمر بکر وغیرہ یہ بھی کیا ہے تصور ہے تیسری صورت کے بعد تو پوری ہے لیکن اس میں آپ کو شک ہے شک ہے تو وہ بھی کیا ہے تصور ہے جس میں دونوں جانب برابر ہیں بھائی ایک چیز کے مثلا آپ کہتے ہیں زید آیا ہوگا دیکھو معلوم ہوا اس کے آنے میں کیا ہے شک, شک ہے اور شک میں میں نے بتایا تھا کہ دونوں جانبیں برابر ہونی چاہیے جتنا خیال آنے کا ہے اتنا ہی خیال نہ آنے کا بھی ہے یعنی پچاس فیصد خیال آنے کا ہے پچاس فیصد خیال نہ آنے کا ہے تو اس کو کہیں گے شک اور اور اگر ایک جانب زیادہ خیال ہو تو اس کو زن کہتے ہیں مثلا آنے کا خیال مطلب ساٹھ یا ستر فیصد ہے اور نہ آنے کا خیال تیس فیصد ہے تو یہ جو آنے کا خیال ساٹھ اور یا ستر فیصد ہے اس کو کہیں گے زن کیونکہ یہ زیادہ ہے اور زن کس کی قسم ہے تسدیق تصدیق تسدیق کی قسم ہے اور وہ جو تھوڑا خیال ہے یعنی نہ آنے کا اس کو وہم کہتے ہیں اور وہم کس کی قسم ہے وہ تصور کی قسم ہے اسی طرح اگر بات پوری ہو لیکن جملہ انشائیہ ہو جملہ کون سا ہو انشائیہ انشائی انشائی انشائی ہو تو وہ بھی کیا ہے تصور ہے بھائی تصور ہے بات سمجھ میں جبکہ تصدیق اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہوتا ہے اور نیز اس کے ہونے کا یقین ہوتا ہے یا زیادہ خیال ہوتا ہے زیادہ خیال بھی یقین کے قریب ہی ہو گیا نا یقین تو نہیں لیکن بر یقین کے قریب ہے, ہے تو تصدیق کے اندر یقین ہوتا ہے یا زیادہ خیال ہوتا ہے تصدیق کی دو صورتیں ہو گئیں جبکہ تصور کی کئی صورتیں ہو گئیں یہیوں یعنی کو تصدیق کی گویا ایک ہی صورت ہو گئی کہ جس کے ہونے کا یقین ہو زیادہ خیال بھی اسی میں آ گیا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی ہے بھائی اور پھر آپ نے پڑھا تصور کی دو قسمیں ہیں ایک تصور بدی ہی اور ایک تصور نظری اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تصدیق بدی ہی اور ایک تصدیق نظری بدی ہی کسے کہتے ہیں جو خود سمجھ میں آ جائے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ اور نظری کسے کہتے ہیں خود خود سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑے بھائی غور و فکر کرنا پڑے چلیے بس بھائی ہدا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام